بسم اللہ, اللہ علی محمد محمد و رحمۃ الحمد اللہ علیہ ولحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ پاک مسئلہ ضفیق اور واٹس ایپی گروپ السلام عربی فضائی کا سلسلہ درس نمبر پینتالیس نو یعنی مجموعی درست نمبر 45 اور کتاب سب این میں سے نوان درس ہے اس میں جو حدیث بیان کریں گے حدیث نمبر چودہ اور پندرہ کا ترجمہ حضرت کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں چونکہ یہ پوری کتاب مولا علیہ السلام کے فضل میں حضرت امیر کبیر سجا مدانیہ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے تو اسی سلسلے میں ہے حدیث نمبر چودہ, چودہ. ان داؤت بن بلالی داؤت بن بلالی سے رواتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسدون سلاست اون جو ہے ستین ہے سندید یعنی ان حسیوں کو آ جاتا ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ہر دور کے نبی پر ایمت کو پا کر سب سے پہلے اس کی تعلیمات پر ایمان لایا اور تعلیمات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تن من دن کی قربانی کمال عمارفت کے ساتھ ہمیشہ اس راستے میں دیتے رہا اور پل بھر کے لیے ان الہی تعلیمات کے سلسلے میں ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوا ہاں ان کو صدق ان عمل اور کردار قول فیل ہر چیز میں سچے لوگ اور اندیا ہی سچے لوگوں کو لوگوں کے معنی میں ہیں تو ہیں صدقین کل تین ہیں ایک حبیب النجار ہیں وہ مومن عالیہسین و وہ ومین عالیہسین اور وہ عالیہسین عالی سے آل یاسین بولتے ہیں یہ حضرت الیا صلام کے جو ہے آل کو آل یاسین سے تعبیر کرتے ہیں وہ حسقیل اور ایک حشقیل نامی صدیق ہے جو کہ وہ عال فرون یا فرون سے تھا یعنی فرون کے قوم سے تھا لیکن یہ حضرت مسا کا جو ہے عاشق عاطم پر میں پر ایمان رکھنے والا ہستی تھا اور انہیں اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا اور کئی جگہوں پر پھر انہوں نے حتم کو شہید کرنے کا پلانی ہی بنایا اور ہر دفعہ آپ نے حرتم کو بچایا حتم الصاخ کو ان کے سازشوں سے آگاہ کیا اور حتم الصاخ کو بچایا تو اس لیے اس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سرئے حسن قرآن پا میں سرئے یاسین میں انہیں کا ذکر میں اسی مومن کا ذکر ہے امال علیہ الزی فطر والد اسی مومن کے زبان سے نکلی ہوئے آیت ہے تو یہ عالفرون سے ہے اور صدیقین میں سے ہے وہ علی ابن اب طالب میں اور تیسرا جو ہے علی ابنبی طالب علیہ اللہۃ وسلام ہیں عمبر فرماتی واہ افض الحم علیہ السلام ہاں جی حبیب النجار حبیب البن حبیب النجار اور حسقیل دونوں سے افضل حسیوں میں سے ہے ہاں جی تو یہ جو ہے علیہ السلام کے لکی صدیقین کلدین ہیں ان میں سے تیسرا علیہ السلام ہیں اور آپ باقی دونوں سے بھی آپ افضل ترین ہستی ہے تو یہ بھی آپ اور میرے آقا کے عظیم فضلتوں میں سے کہ پوری کائنات میں سے صدیقہ لقب ان تین ہستیوں کو ملا ان میں سے بھی افضل جو ہے علی بن طالب ہے پانچ پندرہواں حدیث جو ہے الوحب بن صفی الوصری سے ہے اسحابی سے قال, قال رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام سے صاب سے کہا انا قاتل اللہ تنجیل القرآن میں محمد جو ہے نوض اللہ قرآن پر جنگ کروں گا یعنی لوگ قرآن کو نہیں مانیں گے اللہ طرف سے نضوں ایمان نہیں لائیں گے اور میں انہیں تک قرآن پہنچانے کے لیے میں قرآن کے نزول قرآن پر جنگ کروں گا لوگ قرآن کا نہیں مانیں گے میں انہیں منوانے کی کوشش کروں گا اور بول سراسے میں ہر طرح کے رکاوٹ کھڑا کریں گے اور میں ان رکاوٹوں کو رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے میں جنگ کروں گا جی تو میں نضول قرآن پر جنگ کروں گا والین اور علیہ السّلام یوقات العلہ طویل القرآن اور علیہ السلام طاویل قرآن پر جنگ کریں گے یعنی علیہ السلام جو ہے دور میں ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن کا صحیح سمجھ بوجھ نہیں رکھیں گے قرآن آیات کا غلط معنیٰ کریں گے ہاں جی چنانچی چن جیسے جنگ سفین میں ہاں آن جی انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ لاہکما الا اللہ, اللہ. اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا لیکن مقصد ان کا جنگی دھوکہ تھا ہاں جی اسی طرح اور بھی جنگوں میں جو علیہ السلام کو جنگ لڑنی پڑی جنگ صفین کی صورت میں جنگ جمل کی صورت میں جنگ نہروان کی صورت میں یہ تمام جنگیں علیہ السلام کا وسیع تعویل قرآن پر بنیاد پر ہے لوگ قرآن کی غلط تعویل اور تشریح کریں اور آپ مسلمانوں کو قرآن کے صحیح تفسیر اور صحیح معنی اور ایک حقیقی اسلام خالص اسلام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تھے وہ اسلام جو اللہ اور نبی کا منظور تھا ہاں اور اسی کے صحیح تشریح کرنے والا تفسیر کرنے والا مبین علی ابن ابھی طالب تھا لہٰذا علیہ السلام کے افکار اور دوسروں کے افکار میں فرق ہوا اور انہوں نے آپ پر جنگیں مسلط کی اور آپ کو ان کے ساتھ جاننا نہ پڑھانا چاہتے ہوئے تو اس لیے پہ نے پہلے ہی فرمایا میں نضول قرآن پر جنگ کروں گا علیہ السلام طاویل قرآن یعنی تشریحات اور معنی قرآن پر لوگ اپنی خواہشات نفس کی بنیادوں پر معنی کریں گے اپنی من پسند میں معنی نکالنے کی کو کوشش کریں گے لیکن علی علیہ امت کو قرآن کا حقیقی معنی بیان فرمائیں گے اور اسی پر جنگیں ہوں گی ہاں جان گرامی آپ اور میرے مولا علیہ السلام جو ہمیشہ حق کا علم بردار ہے اور حق ہی کا حامی ہے اور سراۃ تو حق علیہ السلام ہی کا راستہ ہے اور حق آپ ہی کا وجود مبارک ہے نے فرمایا علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق سے علی کبھی جدا نہیں ہوگا علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ علی قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگا تو یہ عظیم ہنسی میں دعا کر پر نگارا ہمیں محمد علی محمد کے صحیح معرفت کی عطا فرمائے خصوصاً مولا علی نبی طالب کے ہمیں صحیح کی کے عطا فرمائے ان کی سچے معرفت ہو کر ان کے دامن تھامے رہنے کی ہم سب کو تمام مسلمانوں کو توفیت ورما عامین